میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ الف للے کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمیرے الف بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تاو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے